من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا مبارکہ میں اور اگر یہ آتے مبارکہ میں اس سے پیچھے بھی سارا یہودیوں کے متعلق بیان ہو رہا ہے <tastic> <tastic> اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کچھ عہد لیے تھے بنی اسرائیل سے وہ عہد جو ہیں مدینہ منورہ کے یہودیوں کو یاد کروا جا رہے ہیں کہ یہ یہ عہد تم سے لیے گئے تھے اور تم ان پر کار بند نہ رہے تم نے ان سے منہ پھیر لیا اللہ تبارک وطالع نے ارشا فرما ویزن بنی سرویل اللہ تعابون میں کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یاد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے کس کی عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے پوری کائنات میں عبادت کی ذات کو ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے جی سیدہ بے اسی کو جائز سیدہ تعبدی عبادت والا سیدہ اس کے علاوہ کسی کو سیدہ کرنا جائز ہے نہیں ہے اگر تعظیمی تعظیم کی نیت سے سیدہ کرتا ہے تو بندہ حرام کا مرتکب ہے اگر کوئی بندہ عبادت کے نیت سے کسی کو سعیدہ کرتا ہے تو بندہ ہی مشرق ہے مومن نہیں ہے وہ اس لیے امام علیہ سنت امام احمد محمد اللہ عرصہ فرماتے ہیں کوئی بندہ اولیاء اللہ کے مزار پر جائے تو وہاں پیچھے کھڑا ہو جائے نہ مزار کو ہاتھ لگائے نہ چومے نہ بوسہ نہ وہاں جا کے جھکے نہ ان کا طواف کرے یہ سب چیزیں حرام ہیں سب چیزیں ہیں یہاں دیکھو جس کو دیکھو وہ جناب قبر کو موان کا کر رہا ہوتا ہے جو باپ کو سلام کرنے کا دار نہیں ہے وہ بابے کی قبر کی ٹانگے دبا رہا ہوتا ہے ہم قبر کو دبا رہے ہوتے ہیں ایک بندے کو میں نے خود دیکھا قبر کو دبا رہا ہے میں نے کہا خیر تو کیا کر رہے ہو کہتا ہے بزرگ اتنے عرصے سے پڑے ہوئے ہیں تھک گئے ہوں گے اندازے لگے ہیں میں نے جو بیچارہ قبر میں پڑا تھک جائے اس کا پھر غلط بانے والی بات ہے وہ بزرگ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے بھائی اگر کوئی اور بند ہے تو قبر دبانے سے اسے کوئی نفع نہیں ہوگا نہ اسے نفع پہنچانا چاہتے ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرو اس کے سال ثباب کے لیے کچھ کرو تم تاکہ اسے بھی نفع ہو قبر کو دبانے سے کیا ہوگا آج ہم نے بڑے سارے کام ایسے ایجاد کر لیے ہیں جس سے قبر والے کو کوئی نفع نہیں کوئی نفا نہیں قبر والے کو پتہ نہیں انہوں نے قبر کا غسل کہاں سے نکال لیا ہے سارے پیر پکڑ کٹے ہو کے جناب وہ قبر کو غسل دے ہیں بتائیں اس کا قبر والے کا مشن جو ہے نا اس پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں رتی برابر بھی عمل نہیں اس پر جو کچھ بیچارہ قبر والا بزرگ کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے ذرہ برابر عمل نہیں ہے اس پر لیکن قبر کو غسل دے رہے ہیں یہ دادا صاحب رائے اللہ چلے جائیں آپ لوگ ہزاروں من وہاں پیار کے گلاب جمع کروا جاتے دادا صاحب کو ہوں سلے یہ کہاں سے نکالا بھی تم نے پوری شریعت اسلامیہ میں کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی قبر کو غسل دینا تم نے ہاں اور وہ بھی آر کے گلاب کے ساتھ بہت ساری چیزیں انہوں نے ہندوؤں سے لی جیسے ہندو کرتے ہیں انہوں نے بھی پکڑ لیا وہ پھر دھونی وہ فلانی وہ دمکانی آپ دیکھیں نا ہندو کی کوئی بھی کلپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں وہ سارا کچھ دکھاتے ہاں وہ مورتوں کو پتہ نہیں کیا کیا, کیا لگا رہے ہوتے ہیں ہیں ساری چیزیں لے یہ ایسے ہم سے سوفیاں جائل سوفیاں ہمارے یہاں ہے جو کچھ ان کو دیکھا اپنے چچاؤں کو وہی وہ شروع کر دیا انہوں نے رابطہ بارک وطار نے کیا ارشا فرمایا ہے جتنا یہ بزرگوں کی قبروں کو بیچ رہے ہیں نا یہ قبر فروش ہیں کیا ہیں <سؤال> قبر فروش ہیں آئے بابے, بابے کا غسل آئے بابے کی دھونی آئے بابے کی فلانی آج بابے کی فلانی اتنی چیزیں نکال دی ہیں توبہ نوز بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے بھئی سے نکالا تم نے کہاں سے ہے شریعت تو وہی ہے جو رسول نے دی ہے تم نے کہاں سے نکالی اتنی ساری باتیں آگے جا کے آئے مبی آئے مبارک میں آگے جا کے بات کھلتی ہے تو میں کرتا ہوں دیکھیں جی اللہ تبارک و تار نے ارشا فرمایا میں کہ تم سے عہد لیا گیا تھا تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی جی وبل والدین احسان اور تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے احسان کرنا ہے اور مزے کی بات ایک اللہ اور وبیل والدین درمیان میں یہ کہا کف ٹھہر جا یہاں یہاں کیا کر ٹھہر جا یہ نہ سمجھنا کہیں کہ عبادت رب کی کرنی ہے تو والدین کی بھی کرنی ہے اللہ تعالی رب ہے تو والدین بھی تیرے رب ہیں مجازی طرح پر پالنے والے تو ہیں نا والدین ماں جی بھی پالنے والی ہے باپ بھی پالنے والے لائے حقیقت, لائے لائے دین حقیقت لائے لائے دین میں دینے والا رب ہے لیکن دنیا کے اندر بظاہر آنے کا سبا بھی یہی ہے اور جب یہ کوئی چیز اٹھا کے مومنیں ڈال سکتے ہیں اس کے میں ڈالنے والے بھی والدین ہیں اس کی خدمت کرنے والے بھی والدین ہیں میں کہ مجازی طرح پر پالنے والے یہ ہیں میں یہ نہ ہو کہ انہیں بھی خدا مان ان کی بھی عبادت شروع کر دینا نا نا نا. ان کی عبادت نہیں یہاں میں پھر آگے بل والدین احسان عبادت رب کی ہے احسان والدین کے ساتھ ہے احسان کرنا ہے ان کے ساتھ اور یہ احسان کیا ہے ہر الٹی سیری بات جو بھی کہتے جائے مانی جائے نہ یہ احسان نہیں ہے وہی بات مانی جائے گی جس کی شریعت اجازت دے گی کیوں جیسے ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بات کہیں اور وہ شریعت کے مخالف نہ ہو اینڈ شریعت کے موافق ہو تو باپ کی بات مانی جائے گی ماں کی نہیں مانی جائے گی کی؟ کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ کس کی بات مانی جائے گی باپ کی بات مانی جائے گی ماں سے مدد کی جائے گی معافی مانگی جائے گی ماں سے ماں کے بات ماننا ضروری تھا کیوں میں نے باپ کی بات اس لیے مانی ہے کہ وہ تیرا بھی حاکم ہے میرا بھی حاکم میں اور मैं تو ہم دونوں اسی کے محکوم ہیں میں اور تو ہم دونوں اسی کے غلام ہے اس لیے میں نے اس کی بات مان لی ابا جی کی آپ با جی کی, کی بات نہیں مان مانی لی جی اس لیے معافی چاہتا ہوں, جاتا جاتا جاتا ہوں تو جب جہاں پہ ماں اور باپ دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے کسی بات میں تو وہاں پر باپ کی بات ماننے کی ماننے کا حکم ہے ماں کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ ماں محکوم ہے اور یہ بھی محکوم ہے تو محکوم محکوم کی بات نہیں مانے گا حاکم کے معاملے میں حاکم کی بات تو چھوڑ کر حکم کی بات نہیں مانے گا ہے یا نہیں ایسا تو جب بات ماں باپ میں اور رب میں آ جائے, آ جائے, آ جائے. وہ تو حاکم میں آ لے جہاں پہ رب کچھ اور, اور کہے ماں باپ کچھ اور کہیں رب کا حکم کچھ اور ہو ماں باپ کا حکم کچھ اور ہو تو وہاں پر ان دونوں کی بات چھوڑ دی جائے گی رب کی بات مانی جائے گی کیوں جیسے ماں محکوم تھی بیٹا بھی محکوم تھا تو حاکم باپ تھا باپ کی بات مانی یہاں پہ ماں بھی محکوم بیٹا بھی محکوم باپ بھی محکوم کس کا یہاں حاکم رب بن رہا ہے یہاں حاکم کون ہے رب ہے تو بات کس کی مانی جائے گی رب کی مانی جائے گی ان کی مانی جائے گی اور خاص طور پر جب بات عبادت کی ہو تو رب تعالی نے قرآن کریم میں ارشا فرمایا میں کے لات ہوں میں اب ان کی بات نہیں ماننی جب بات رب کی آ جائے اور والدین کی آ جائے تو پھر تم نے رب کی بات ماننی ہے ان کی بات نہیں ماننی سمجھا مسئلہ یہاں کیا کہتے ہیں میری ماں نے کہا تھا تاڑی منڈوا دو تو ماں کی بات ماں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے میں نے کہا وہ جنت جس نے رکھی ہے وہی نہ دے تو پھر مالک نے جس نے جنت رکھی ہے اسی نے کہا ہے کہ تم میری نا فرمانی کر کے اپنی جنت سیدھی کرتے رہو کون سی جنت سیدھی ہوگی تمہاری بھائی میری ماں کہتی تھی کہ تم دین کا علم نہ پڑھو میری ماں کہتی تھی تم مسلم میں زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو مسیا میں جا کر مسیا کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو میری ماں یہ کہتی تھی تو نہیں بھائی جب بات رب تبارک کو تعالیٰ کی اور والدین کی آئے گی یا کسی بھی بندے کی آئے گی بات تو پھر کس کی بات مانی جائے گی <سلام> رب کی بات مانی جائے گی کہ وہ رب حاکم میں آلہ ہے <سلام> رب کیا ہے ہاکی <سلام> میں آلہ وہ والدین احسان <سلام> والدین کے ساتھ احسان کرو <سلام> اب بتائیں یار ذرا جب <سلام> <سلام> رب کے بعد بندے پر سب سے زیادہ احسان اس دنیا کے اندر کسی کا ہے تو والدین کا <سلام> کس کا ہے <سلام> والدین <سلام> کا <سلام> <والدین سلام> <کیا سلام> رب کے بعد رب دینے والا رب پیدا کرنے والا اور یہ دنیا میں آنے کا سبب ہے جب دنیا میں آنے کا سبب والدین جو ہیں جب ان کو سجدہ جائز نہیں جب ان کی عبادت جائز نہیں تو پھر کسی اور کیسے جائز ہو سکتی ہے جب رب بارک و نے واضح فرما دیا تو کہ جب حکم میرا آ جائے اور ان کا حکم آ جائے والدین کا تو پھر میرے حکم کو ماننا ان کے حکم کو نہیں ماننا تو پھر آج اس دنیا کے اندر یہ لیڈر دنیا کے جو لیڈر ہیں یہ لوگ اور پیر, پیر جو ہیں سارے یہ اپنے آپ کو ہی متعب بنا کے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو حاکم آلہ بنا کے بیٹھے ہیں یعنی ان پیر کے سامنے رب رسول کی نافرمانی فرمانی ہو تو انہیں برداشت ہے ان کی نافرمانی فرمانی ہو تو انہیں برداشت نہیں ہے تو بتائیں انہوں نے پھر اپنے آپ کو رب سے آلہ مانا یا نہیں مانا ایک پیر کی ناک کے نیچے لانگری بیٹھا نماز ہی نہ پڑھے تو پیر کو برداشت ہو پیر کہ میرا فرما بردار ہے, ہے. رب کا نا فرمان تیرا فرما بردار کیسے ہو گیا یہ سمجھائے مجھے مدار کوئی مدار جی جو رب کا نا فرمان ہے ایک مزار پہ میں جاتا تھا وہاں پہ جو لانگری تھا اس نے کبھی نماز نہیں پڑی کبھی نماز نہیں پڑھی چار پانچ سال میں نے دیکھا اسے اور پیر کی زبان پر یہی ہوتا تھا یہ بابا ہمارا بڑا وفادار ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ رب کی نہیں مان رہا تجھے برداشت ہے تیری نہ مانے تو پھر تجھے برداشت نہیں تو یہ غدار ہو گیا یہ فلانا ہو گیا یہ ڈمکانا ہو گیا ہے یا نہیں ایسا انہوں نے اپنے آپ کو متا مانا یا نہیں مانا جہاں پہ یہ حکم ہوگی عبادت رب کی ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کی عبادت نہیں یہ حکم جو ہے یہ تاج کے تحت داخل ہوتا ہے عبادت کے تحت داخل تا عبادت کے تحت آتی ہے بتایا ان نے اپنے آپ کو رب سے بڑا مانا یا نہیں مانا آج جس بھی آپ دربار پہ چلے جائیں یہی حال ہے اور والدین بھی جو ہیں بچہ نماز نہ پڑے تو راضی ہیں سے بچے جو ہے وہ تھوڑی سی کو ان کی نا فرمانی کر دے یعنی ٹیوشن نہ جائے تو ایک منٹ سے پہلے باہر بھی فون پہنچ جاتا ہے اگر اب ان کا باہر بھی ہو وہاں بیٹھا اس کا جناب بی پی جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے یہ کیا ہوگا جی میرا بیٹا آج ٹوشن نہیں گیا جی وہ ماں بھی شکایت نہیں کرتی کہ تیرے بیٹے نے پورے دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑی تیرا بیٹا ہوکا شیشہ پی رہا ہے چھپا چھپا کے تیرا بیٹا نشے بھی پیتا پھرتا ہے تیرا بیٹا پورے علاقے کے ڈاؤن بنا ہوا ہے کسی کو بھی پکڑ کے پینٹا لگا دیتا ہے کوئی بات نہیں کرتی ماں ہے یا نہیں ایسا ٹیوشن نہ جائے تو پھر ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے ثابت کیا ہوتا ہے ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان اپنی نافرمانی ہے ہم سب سے بڑا نقصان اسے سمجھتے ہیں جب اپنی نافرمانی فرمانی ہو اپنی نا فرمانی رب کی نافرمانی کو بڑا نقصان ہی نہیں مانتے اس کا مطلب کیا ہوا ہمارے دلوں کے اندر اگر اہمیت ہے تو اپنے حکم کی اہمیت ہے تو پیر کے حکم کی اہمیت نہیں ہے تو رب کے حکم کی نہیں اہمیت نہیں ہے تو رسول اللہ کے حکم کی نہیں تو بتائیں پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں لہ جو کہا تھا تعالی نے یہودیوں کو تم نے یہ بات پورا نہیں کیا آئے ہم کر رہے ہیں ہاں جی ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے, ہیں. کر رہے ہیں. آگے دیکھیں جی رب وہ تعالی نے کیا ارشا فرمایا وزیل قربا اور قریبی رشتہ دار جو ہے نا تمہارے قریبی تمہارے قریبی تمہارے ان کے ساتھ بھی احسان کرو کیوں بندے کو جو بھی راحت پہنچتی ہے نا وہ قریبیوں کے ذریعے پہنچتی ہے اپنے رشتہ دار بہن بھائی اپنے تعلق دوست احباب قریبی جو ذریعے رات پہنچتی ہے انہی کے سکون پہنچتا ہے بندے کو وہی بندے کو تکلیف میں جناب اس کو تسلیاں دینے والے ہوتے ہیں اسے صبر کی تلکین کرنے والے ہوتے ہیں حق کی وسیعت کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے اس پر بڑا زور دیا گیا کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ بنا کے رکھو اپنے کریبیوں کے ساتھ بنا کے رکھو ان کا ساتھ جوڑ کے رکھو اپنے کریبی جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی ہے اور دوسروں کے ساتھ یاری ہیں نہ نا, یہ نہ اپنے قریبیوں کے ساتھ بنا کے رکھو دوستی جو ہے دیکھ بھال کرو ان کے فرائض جو ہے تم پر وہ پورے کرو. ہر طرح سے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے پاس ہیں تو وہ دو انہیں انہیں آپ کی زبانی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کرو کہیں سفارش کرنی ہے تو وہ کرو ان کی خدمت کرو جس ٹائم تم سے بن پڑے کیا فرمایا بول اور یہ تیموں کی بھی یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو بل اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور آگے کیا فرمایا رقول سے ہو اور تم سے یہ بھی وعدہ تھا کہ تم نے بات اچھی کہنی ہے امیم. یہ مزے کی بات دیکھیں یہ بات اچھی کہنا کہنا یہ زبان کی صفت ہے ٹانگ سے تو بات نہیں کی جاتی نہ ہاتھ سے کوئی بات کی جاتی ہے بات جو ہاتھ سے اشارے کیے جا سکتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے لیکن اصل بات کرنے کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاف فرمائی ہے وہ زبان ہے نہ اس پہ تیل لگے نہ پیٹرول کوئی چیز خرچ ہوتا ہے زبان پر آج تک کسی نے کہا یہ تو کہیں گے بھی بول بول کے جبڑے درد کر رہے ہیں کسی نے یہ بھی کہا ہے زبان درد کر رہی میری بول بول کے کھا کھا کے چاہے کر لے گرم چیز کھا لے زبان جل جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا کسی سے بھی نہیں سنا کہ آج تک بول بول کے تھا کیا ہے کیا سونے سو کے بندے کا کان جو ہے وہ کبھی کہتے میرے تو کان پک گئے کھا کہتے کہتے کھا کے زبان گھس گئی میری اور بولتے اتنا کہتے تیری زبان لمبی ہو گئی ہے مطلب یہ کہ زبان تھکتی نہیں زبان نہیں تھکتی کبھی دیکھا کسی کو وہ جناب پڑھا وہ کیا جائے زبان تھکی ہوئی ہم نہیں جاتے ٹانگیں تھک گئی ہیں ہاتھ تھک گئے ہیں کام کر کے گردن تھک گئی ہے کمر درد کر رہی ہے کبھی کسی نے نہیں کہا بھی زبان تکلیف میں ہے یہ نہیں بول سکتی آج گلا پک جاتا ہے گلا بیٹھ جاتا ہے گلا خراب ہو جاتا ہے زبان نہ کبھی بیٹھی ہے نہ کبھی کھڑی ہوئی ہے نہ کبھی اس نے احتجاج کیا ہے نہ کبھی کسی کو تکلیف دی ہے نہیں کہا اس نے بھی میں نہیں بولتی آج میں تھکی ہوئی ہوں کیا اللہ تبارک نے اس کے اندر نظام رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حسنا اور تم اچھی بازی کہو میرے سے کیوں نہیں کہتے لوگوں کو تم یہ وعدہ لیا ان سے اور دنیا کا کے اندر سب سے اچھی بات جس کا ان سے وعدہ تھا وہی ہم سے وعدہ یہ والا وعدہ کیونکہ پیچھے جو باتیں آ رہی نا وہ ہم سے بھی وعدہ ہے بھائی رب کی بادت یہ ہم سے یاد نہیں لیا گیا کہ رب کی ہی عبادت کرنی ہے رب کو چھوڑ کے کسی بھی طرف جانا تمہیں <تصفح> اور احسان کرنا والے دین کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں <تصفح> کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ وقول اللہ سے حسن اور اچھی بات تم نے کہنی ہے اچھی بات تم نے کہنی ہے اور اچھی بات جو ہے نا سب سے بڑی اچھی بات وہ <تصفح> رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ ہے ہاں ربط تعالی کی توحید کی تبلیغ اور اس کے بعد جو انہیں سب سے اچھی بات کہی <تصفح> گئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صاحب السلام جب تشریف لائے ان پر ایمان لانا تھا <coughs> حضور کی ختم میں بہت بڑی مان لانا ہے اور یہی اچھی بات تم نے لوگوں کو کہنی ہے لیکن کیا کیا انہوں نے خلا کے کائنات نے اچھا جی آگے دیکھیں فرمایا رفتار نے واقعی و واتا اور تم سے یہ بھی یاد لیا گیا تھا تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوات دیتے رہو نماز بھی قائم کرو اور زکوت بھی دو تم مت ول تم اللہ کلیلم من تم سے سارے لوگ ہی پھر گئے اللہ کلیلہ سوائے تھوڑوں کے قرآن کا مزاج دیکھیں یار قرآن کا مزاج دیکھیں قرآن کی انصاف پسندی دیکھیں سامنے یہودی کھڑا ہے مخالف ہے سامنے یہودی کھڑا ہے مخالف ہے اور مخالف کے عیب گنوائے جا رہے ہیں مخالف کے عیب گنوائے جا رہے ہیں تم میں یہ بھی ایب ہے یہ بھی ایب ہے تمہیں کہا تھا کہ رب کی عبادت کرو تم نے وہ چھوڑی تمہیں کہا تھا <تصفح> کہ تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تمہیں وہ ترک کیا تمہیں کہا قریبیوں کا خیال کرنا ہے تم نے وہ ترک کیا تمہیں نے کہا یتیموں کا خیال کرنا ہے تمہیں وہ ترک کیا یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے رفت بار کو اللہ کلیلہ ہاں تم میں تھوڑے لوگ تھے جو میرے حکم کے پابند رہے ہیں جو میرے حکم کے پابند رہے ہیں وہاں تو مورے دوں لگے تم نے سریت حسی دیے سے ثابت کیا ہوا کسی بھی جماعت کے اندر ہر بندہ بے حیا نہیں ہوتا کسی بھی ملک کے اندر ہر بندہ بے دین نہیں ہوتا ہاں وہاں پہ کچھ لوگ انصاف پسند بھی ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ تکوے کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں رب کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں لہٰذا ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ سب کو آنکنا جائز نہیں ہے ہاں سب کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ آنکنا جائز نہیں ہے آج ہمارے لوگ پکڑے کسی کو پوری جماعت کو ہی گستاخ کہہ دیتے ہیں پوری جماعت کو ایسا کہہ دیتے ہیں وہ پورے لوگ ایسے آگے دیکھے جی رفت بارک وطال نے کیا ارشا فرمایا یہودیوں کے ساتھ جو عہد لیے تھے رفت بارک وطال نے ان عہدوں میں سے کچھ عہد کا ذکر یہاں ہو رہا ہے بارک و تالا نے فرمایا وَإِذَا خَدْنَا لَا دِمَاكُمْ اور یاد کرو ہم نے تم سے یہ بھی یاد تھا کہ تم اپنوں کا خون نبھا ہوگے اپنے یعنی یہ سے بنی اسرائیل سے یہ تھا رب تعالی نے, تم تم نے کسی یہودی کو نہیں مارنا السلام کو ماننے والے کو نہیں قتل کرنا تم نے ولا تخرجون اور تم نے اپنوں میں سے کسی کو ملک اپنے علاقے سے نکالنا بھی نہیں ہے اس کے گھر سے نکالنا بھی نہیں ہے اس کے وطن سے نکالنا بطن بطن بطن نبال نہیں نکالنا کسی کو جلا وطن نہیں کرنا یہ دوسرا گواہ بھی کیا کہ مولا ہم اپنوں میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے تم نے یہ اقرار بھی کیا اور گواہ بھی بنے تھے تم کہ تم اپنے اپنوں میں سے کسی کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے تو پھر تم نے کیا کیا آگے دیکھیں جی مزید آ رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عہد ان کے بیان کیے نا جی ایک اور عہد بھی تھا ایک اور عہد بھی تھا اور حکم بھی تھا رب بارک و تعالیٰ کا یہ کہ تمہارا اپنا تمہارے قبیلے کا تمہاری قوم کا تمہارے مذہب کا بندہ کہیں پہ قید ہو تم نے اپنی طرف سے پیسے دینے اور اسے آزاد کروانا ہے وہاں سے کوئی غلام ہو اسے آزاد کروانا ہے تم نے وہاں سے یہ حکم تھا رب بارک و تعالیٰ کا دو عہد یہ اور تیسرا عہد یہ اب مدینے کے یہودی جو تھے مدینے میں یہودیوں کے تین قبیلے تھے اور مشرقوں کے دو تھے اوس اور خزرج بنو قریضہ اور بنو نذیر یہ دو قبیلے جو ہیں ان کی مدینے کے دو مشرق قبیلوں کے ساتھ حلف برداری ہوئی تھی یہیں یعنی ایک قبیلہ یہودیوں کا اور ایک قبیلہ مشرقوں کا انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں آپ کی لڑائی کسی کے ساتھ ہو گئی چاہے وہ ہمارا یہودی کیوں نہ ہو بنو قوردہ کا یہودی کہہ رہا ہے چاہے وہ بنو نذیر کا یہودی کیوں نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سارا کچھ کریں گے اسے قتل کرنا پڑا تو کریں گے اسے اپنے بدن سے نکالنا پڑا تو نکالیں گے اس کے دھر اجاڑنے پڑے تو اجاڑیں گے یہ عاد کیا انہوں نے اب جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی یہودی ایک قبیلہ یہودیوں کا مشرقوں کے قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے ہی مذہب کے یہودیوں پر حملہ آور ہو جاتا انہیں قتل بھی کرتا ان کے گھروں کو اجارتا, ان کی بابا پر بات کر دیتا انہیں اپنے بتن سے نکال دیتا اور جب انہیں پتہ چلتا کوئی بندہ ان کا پکڑا گیا ہے مشرق, یہودیوں کا بندہ مشرقوں کے ہاتھ قید ہے کس قبیلے کا دوسرے قبیلے کا جنہیں یہ قتل کرنے گئے تھے ان کے گھر جنہوں نے قتل بھی کیا گھروں سے بھی نکالا سارا کچھ کیا لیکن جب انہیں پتہ چلتا فلاں بندہ قید ہے تو پھر اپنی طرف سے پیسے دیتے اپنے دشمن قبیلے, قبیلے کے بندے کو آزاد کرواتے تھے جنہیں قتل کر رہے ہیں انہیں کا بندہ قید ہو گیا ہے تو پھر اپنی طرف سے جیب سے پیسے دے کے ان کے اس بندے کو آزاد بھی کروا رہے ہیں تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ یہ تم نے کیا کیا تو آگے سے جوابن کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے تمہارا کوئی یہودی کہیں پہ قید ہو تو اسے سے آزاد کروانا ہے تو اس ہم رب کا حکم مان کے آزاد کروا رہے ہیں تو وہ آگے سے کہتے لوگ جو انہیں ان کے موں پہ مارتے تھے وہ کہتے تھے رب کا حکم تمہیں یہ ہے کہ تم یہ آزاد کرواؤ یہ حکم تمہارے لیے نہیں سکے اپنے بندے کو قتل بھی نہ کرو تمہارے ہتھیے چڑھ جائے تو قتل کر دو تمہارے ہتھے چڑھ جائے تو اس کے گھر سے نکال دو تمہارے ہتھے چڑھ جائے اس کے تھے پر بات کر دو گھر اجار دو اس کا لیکن جب اسی کو قید دیکھو تو پھر آزاد کروانے لگ جاؤ یہ ہماری سمجھ سے بالت ہے یہ تمہارا تکوا جو ہے نا یہ قابی تکوا ہے کون سا تکوا ہے قلابی قلاب کلب کی جمع ہے قلب کتے کو کہتے ہیں کتا حرام کھاتا رہے گا منہ کی پرواہ نہیں کرتا منہ کی پرواہ نہیں کرتا حرام کھاتا رہے گا لیکن جیسے بھی ہشاب کرنے کی بات آئے گی پاؤں اٹھا لے گا چھینڈ نہ پڑ جائیں ٹانگ پہ ٹانگ مبارک ہے کہیں پلیدی نہ ہو جائے یہ تکوا قلعی تکوا ہے کون سا تکوا قلابی تکوا یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا لوگوں میں ہاں بہت زیادہ ملے گا فلاں پیر صاحب جو ہے نا وہاں سے بند نہیں ہوا وہاں پہ نماز میں وقفہ آ گیا تھا لیکن اور سے بند نہیں ہوا کیا یار پیر صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں پہنچے ہوئے ہیں میں نے کہا پورے ملک کے اندر یہودی کا نظام مسلط ہے پورے ملک کے اندر یہودی کا سسٹم <سلام> مسلط ہے <سلام> پورے य... जो ملک کے اندر تمہارا نظام معیشت ہو سیاست ہو معاشرت ہو کوئی بھی شہ تمہاری یہودی کی جناب گرفت سے باہر نہیں ہے ہر چیز یہودی کی گرفت میں آ چکی ہے اور پیر صاحب جو کے بڑے پابند ہیں مجالک اور اس کے خلاف بات کر دے پیر صاحب نہ بولیں پھر ان کا حساب ہوئی قلعی تکوا حرام کھاتے رہیں گے لیکن ٹانگ اٹھا لیں گے ایک بندہ نا وہ جا رہا تھا باہر گلی میں صبح صبح کو بندہ اپنی گائے بھینسیں سے لے کے جا رہا تھا تو کسی نے گوبر کر دیا گوبر کر دیا بھینس نے تو صبح صبح آپ کو پتہ سردیوں میں گوبر سے بھی دھواں نکلتا ہے کہ نہیں وہ بھی گرم ہوتی ہے وہ نکلا اور اس نے کہا علاقے کی خواتین ایسی اہمک ہیں صبح صبح ساگ بنا کے گلی میں پھینک دیے ان کو قدر ہی نہیں ہے ساگ کی ایسی بد دماغ ہیں اور ہاں کی بھائی. <سلام> نے چار پانچ عورتوں <سلام> <دی ہیں> <سلام> کو ایسی احمق ہیں اور پاگل ہیں ساگ بنا کے باہر بھینگ دیا گلی میں اور اس نے جناب کیا نیچے بیٹھا چوکڑی مار کے پالتی مار کے آلتی پالتی انگلی سے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا بعد میں پتا چلا یہ تو گوبر ہے وہ کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں بچ گئے شکر ہے مولا تیرا پاؤں بچ کے ہے میرے پاؤں نہیں پڑا اس کے اوپر نہیں تو گوبر تھا پاؤں پلیت ہو جانے سے اب بندہ پوچھے تو تو منہ پلیت کر چکا بھائی اور پاؤں بچنے پر کیوں سے شکر بھائی یہ قلعہ بھی تکوا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں ہرام پہ حرام پہ متفق کفر کی حکومت سے متفق ہیں یہودی کے نظام پہ متفق ہیں یہودی کے, کے نظام تعلیم پہ متفق ہیں یہودی کی ٹائی پہ متفق ہیں یہودی کی ہر بات پہ متفق ہیں لیکن پیر صاحب مجالد جناب میں آگو پیچھے میں مسجد میں دادو نواز کے بعد جو اونچا ذکر کرتے ہیں وہاں ایک مسئلہ ہے سامنے امام المسلم امام مرزا رحمۃ اللہ کا تو ذکر پہ پابندی لگا دی ہم نے بھی ذکر نہیں کریں گے نماز کے بعد بھی نمازیوں نماز ان ہے ذکر روک دیا ہم ایک بندہ تھا ہماری مسجد کے ساتھ مولو تھا بے چارا الٹا قرآن پڑتا تھا بازواتی را آج تک وہی وہ الٹا قرآن بہتا ہے وہ. قرآن پڑے تو لگے ایسے کہ ابھی چھت نیچے آئی نا رب کا جاب آیا ایسا غلط پڑتا ہے قرآن ہم نے ذکر روک دیا ایک بندے کی خیر جاگ گئی وہ کہنے لگا جی ذکر کیوں روکا ہم نے کہا جی وجہ یہ ہے اس کی کہتا جی آپ آشک رسولی نہیں ہیں یہ اس نے کہا آپ آشک رسولی نہیں ہیں جی؟ وہ کرسی بھی بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا اس نے کرسی اٹھائی اس طرح کندھے پہ رکھی اور روانہ ہونے لگا میں نے کہا آن جا رہا ہاں جا رہے ہیں کہتا وہاں نماز پڑھوں گا میں نے کہا اس کی اپنی نوتی تری سے ہو جائے گی وہ تو قرآن غلط پڑھتا ہے بھائی کہتا نہیں جی وہاں ہو جائے گی میری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تکوا کے نہیں ایک آ جا کے ہم جو آج کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنا ٹھیک ہے ہمارے بزرگ کرتے ہیں بہت سارے مستحب بنتا ہے میں جی، تو ہے ایسا کہ ہم نے ایک مستحب کی جو اس کے نزدیک مستحب تھا اس کی مخالف برداشت نہیں کی لیکن رب کا فرض وہ گیا بڑے بڑے حرام میں بڑے بڑے حراموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے منہ اور تقویٰ ان کا قلعی کتے والا تقویٰ ان کا ایسے لوگ نا عبداللہ بن عمر کے پاس آ گئے آج کے موسم میں آج کے دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کچھ لوگ کہنے لگے جی ہم عراق سے آئے ہیں کوفے سے مسئلہ پوچھنا تھا میں <تصفح> پوچھیں بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کی تازہ تازہ شہادت ہوئی تھی امامِ حسین پاک کی مسئلہ پوچھنے لگے شرم نہیں آتی تمہیں امام حسین کو جب تم نے شہید کیا رسول علیہ السلام کے نوازے کو جگر گوشے رسول کو شہید کیا تب بھی پوچھتا کسی سے مچھر مار کے پوچھنے گیا تم یہ کیوں تھا دبا تمہارا یہ عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اپنی بارگاہ سے کروا کے تم نے مسئلے کا جواب بھی نہیں دیا یہ کون سا تکمہ تمہارا یہاں سود کھا گئے حرام کھا گئے لوگوں کی پراپرٹیاں کھا گئے لوگوں کی کوٹیاں کھا گئے بنگلے کھا گئے مال کھا گئے غریبوں کا حق بہنوں کا حق کھا گئے ہر چیز کھا گئے حاجی صاحب بڑے بزرگ ہیں کلخانی نہیں چھوڑتے ابا جی فوتوں اتنے کلخانی پہ دیکھے بکائی انہوں نے میں نے کہا اس کا تقوی قلابی ہے حضرت صاحب کتے بنے ہوئے ہیں بہن کا حق کھا گئے حضرت صاحب بڑے بہت بڑے کتے ہیں یہ بولی کتے ہیں بولی کتے ہیں آپ کو نہیں پتا ان کا آئے بڑے بڑے مرلہ پیر جو ہے بہنوں کو حق دبا رہے ہیں بہنوں کو حق کھا رہے ہیں بہن کو نہیں دیتے کوچی یا پرلے درجے کے خبیز بنے ہوئے ہیں اب بتائیں جی بہن کا حق کھا گیا ہے کوئی نہیں بولا کوئی بولا ہے نہیں بولتے اگر وہ ہی کلخانی نہ کرے اٹھارہ سو بندے بھونکیں گے تو بتائیں ہم نے رب کے فرد کو بڑا جانا نہیں اپنی رسومات کو بڑا جانا ہے یہ کتوں والا تقوی ہے یا نہیں یار بتائیں یہودیوں والا تقوی تھا یہودیوں کا تقوی بھی کتے والا ان کا تقوی بھی کتے والا دونوں ایک جیسے ہیں دیکھیں جی آپ مبارکہ اللہ اتبار کو تارا نے ارشاد فرمایا قتل بھی ملودوان پھر اپنوں کے خلاف گناہ کے اور دشمنی کے معاملات میں ان کی مدد بھی کرتے پھرتے ہو ان کی مدد بھی کرتے پھرتے اپنوں کے خلاف مدد کرتے ہو تم بتائیں بھائی یہ یہودی والی بات آج میں آئی ہی نہیں آئی ہمارے حکمران رسول اللہ کے مقابلے میں گستاخوں کی مدد کر رہے ہیں رسول اللہ کے مقابلے میں گستاخی کی عورت خنزیرہ نے انہوں نے مدد کس کی کی اس خنزیرہ کی کین کی, کی باہر بیٹھے کافروں کے, کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر اور غداری کی ہے جو کس کے ساتھ کی ہے جس کے نام کا کھاتے ہیں جس کا نام کا کھاتے ہیں اس کے ساتھ غداری کی آج انہوں نے بھی یہودی کے نظام کو پسند کیا یہودی کے کی سسٹم کو پسند کیا آج کہ جی رسول اللہ علیہ کی جو عطا کردہ خلافت ہے وہ ہی لیا وہ کیسے آئے گی حضرت بتائیں تو صحیح؟ میں نے کہا یہودی کے نظام کو کیسے قبول کر لیا آپ نے میں نے کہا جہاں پہ یہودی نظام زینوں پہ مسلط اور حاوی ہو چکا ہو آساف اور حاوی ہو چکا ہو وہاں یہ سوال بنتا ہے کہ نظام حضور کا کیسے آئے گا ہاں؟ کیسے آئے گا جی پوچھتے ہیں ہم کہیں نا آپ یار یہ یہودی کا سکول سسٹم ہے وہاں پہ آپ کے بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے چھوڑ دیں جی ادارہ بتائیں جی کو پھر آپ اپنا ادارہ بنائیں جی ہاں جی تمہیں اتنی پرواہ نہیں ہے اپنے بچوں کے ایمان کی تم اپنے بچوں کو ایمان کی فکر کر سکو ایک بندہ بتا رہا ہے تمہاری فکر کر رہا ہے بچوں کو بچا لو اوپر سے کھڑے ہو کے فوراً اداروں کے مطابق شروع کر دیتے اتنے بڑے گھر تم نے کیسے بنا لیا اکیلے یہودی کا سکول تم نے کیسے کام کر لیا یہودی کا سسٹم کو کیسے قبول کر لیا تو جن آساب پہ یہودی نظام مسلط ہو چکا ہو نا وہاں یہ سوال بنتا ہے وہاں یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا رسول اللہ کا نظام کیسے آئے گا مجھے ایک اچھا بھلا مولوی کہنے لگا عالم تھا وہ مفتی تھا مجھے کہنے لگا جی آپ بات کرتے ہیں اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی اس نظام کو چلانے والے ہیں کہاں میں نے کہا کہ علماء چلائیں گے کہتے علماء کو کیا پتا کہتے حکومت کرنا یہ انہیں کی بس کی بات ہے یہ گنجے منجے اور پیپل پارٹی اور فرانی پارٹی فرانی پارٹی وہی وہ کر رہے ہیں اور وہی وہ کرنے تھے ان کو کرنے تھے یہ آپ کا کام نہیں ہے کہتے یہ مسلح اور حکومت یہ کٹھی کیسے ہو سکتے ہیں میں نے کہا حضرت ابو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے نماز پڑھانے کے بعد لشکر روانہ کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں مزے کی بات ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں ماتے میں اتنی مجھے مصروفیت ہوتی ہے میں نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اور حالت نماز میں جہاد کی سفر میں درست کر رہا ہوتا ہوں یہ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر کا فرمانا ذاتی شہید صنعت کی ساتھی عزیز موجود ہے ماتے حالت نماز میں جہاد کی سفر درست کر رہا ہوتا ہوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ درست کر رہے ہیں لوگوں کو سیدھا کر رہے ہیں اس اس طرح اس طرح کھڑو کھڑو یہ کیا ہے یہ مسجد کا امام اعظم ہے مسجد کا امام رفتبار کوالا کرنا ہے, کا ہے رب کر نائب بن کر آج بتائیں نا جی ایک اسکول کا چپراسی بھی اتنے خرچے میں نظام نہیں چلا سکتا ہاں ایک مسجد کا امام تھوڑے پیسوں پر پوری مسجد کا نظام چلاتا ہے ہے یا نہیں ازانے بھی پڑے کو مر جائے تو اس پہ ہنسے بھی روئے بھی ایسے نکل گیا اللہ کہنے کا ارادہ نہیں تھا ہمارا کسی کی فوت ہونے پہ کوئی دل خوش نہیں ہوتا کوئی بھی آئے دعا کرتے ہیں یا اللہ کو مرے تو ہم بھی چار دن مرغی کھائے وہ والی بات نہیں ہے الحمدللہ اللہ کرے حضور کے غلام زندہ رہیں ہاں تاکہ کافروں کی تباہی دیکھیں کافروں کی ضلعت دیکھیں اور رسول اللہ سام کے غلاموں کا غلبہ دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرما ہاں yep. یہ دعا ہر بندہ اپنے اپنی دعا میں شامل رکھے اور دجال کے فتنے سے بچنے کی بھی دعا مانگا کریں کس yep. دن میں انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا بہار یہ مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں <libersee> اللہ تعالیٰ نے ارشا تو فاطو ہمرم علیہ اخراج ہم اگر تمہارے پاس تمہارا کو قیدی آ جائے تو پھر جا تم فدیہ بھی دیتے ہو پیسے دے کے اسے آزاد بھی کرواتے ہو حالانکہ یہ تو حرام تھا تمہیں اسے گھر سے نکالنا اور گھر سے نکالا کیوں ہے جب گھر سے نکل گیا باہر لوگوں نے اسے قید کر لیا اب تمہیں پتہ چلا تو پیسے دے کے اسے آزاد کروا رہے ہو اسے تو نکالنا ہی حرام تھا گھر سے وہ تم نے کر لیا اب یہ کر رہے ہو وہ کہتے تھے چلو کچھ نہ کچھ تو مانے نرب کی آگے سے پتہ کیا کہتے تو بھی بھی بندہ اتنی کہ رسول مانتے ہو بعض کرتے ہو اور یہ حکم جہاں پہ لکھا ہوا ہے تم اپنوں کو آزاد کرواؤ وہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اپنوں کو قتل بھی نہ کرو اور گھر سے نکالو بھی نہ کچھ مانگتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو اس سے ثابت ہوا ایمان یہ ہے کہ پورے کا پورا مانا جائے کیا مانا جائے ملو پورے ملو کا پورا مانا جائے کسی بھی بات کا انکار ملو ہے نہ ہو آگے اللہ تعالی نے فرمایا فما منكم اللہ الدنيا ملو ملو ملو ملو جو بھی بندہ تم میں سے حرکت کر رہا ہے اس کی سزا دنیا میں ذلت ہے دنیا میں کیا ہے ذلت ہے ملو اور بیومل قیامت ملو ہے اور رہا قیامت کے دن تو قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے سب سے سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے وام الله بغافل عما تعملون اور یہ ذہن میں رہے اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذين استربوا الحیات الدنيا بالاخره نا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت بیچ کے دنیا کی زندگی لے لی ہے۔ آ کو چھوڑ دیا ہے اخرت بیچ دی انہوں دنیا کے بدلے میں دنیا لے لی انہوں نے آخرت چھوڑ دی اور فرمایا فلا يخفف ہر وہ بندہ جو دنیا کو ترجیح دے اخرت پر جو کہ اخرت کی نے کسی نے دیکھی ہے ہیں یہ جہان میٹھا تو اگلا کس نے میٹھا کہتے نہیں کہتے یہی میٹھا ہے بھائی اگلا کس نے دیکھا ہے چھوڑو یہی مل رہا ہے نقد وہ ادھار کون کرے رب تعالی نے فرمایا کہ فلا یقفف عنہم العذاب جو لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی عذاب حلقہ نہیں کی جائے گا ولاہم ینسرون اور نہ ہی ان کے مدد کی جائے گی